رب لکھو گی جی، سورت ضحاء کا بل پہلے تھا بالا صوف رضا صورت میں کیا ہے بالا یوتی گربوں کا فتر بھی بتایا نا میں اور رضاء صدیق کی رضا کیا ہے ابھی تسلی حضرت کی انعامات آکام سلاسا متفر بار انامات ثلاثہ بسم اللہ رحمان سجا میرے محترم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 اپنے محبوب کی تسلی کے لیے صورت ناظر کی اس میں تسلی حضرت کے لیے وزا وزا سجا بیان شواہد وضا ظہا کے تین معنی لکھیں جی زحا کا من چاشت بھی ہے چاشت کا وقت اور زحا کا من دن بھی کر سکتے ہیں اور کا من وجہ النبی بھی ہے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 وزا کا معنی یہ بھی کیا ہے کیا حضرت کا چہرہ وجہ النبی اب سنو جی وزا ولزا سجا کسم چاشت کی نمبر اے قسم ہے کس کی دن کی کیونکہ آگے رات ہے نا تو لہذا قسم کس کی ہونی چاہیے دن کی ہونی چاہیے اور تیسرا معنی کیا ہے کسم وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے مراج کیا ہو حضور کی زلفیں آپ کے چہرے کی قسم اور آپ کی زلفوں کی قسم. باقی تم کہو کہ حضور اللہ... اللہ تعالیٰ حضور کے چہرے کی قسم تو کھا رہے ہیں جی میں کہوں گا آگے آ رہا ہے بل آدھی آتے زابان. اللہ تعالیٰ تو گھوڑوں کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھو بھی گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں وہ تو جانور ہیں <laughs>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 رات ہوتی ہے جب رات آ جائے تو تم کیا کہتے ہو ہمیشہ رات رہے گی یا دن آئے گا وہ دن کی امید ہے نا چلو آج اگر وہی بند ہے اور چند دن وہی بند ہو گئی نا تو اس کے بعد وہی آئے گی تو جیسے رات کے بعد توقع ہوتی ہے کس کی دن کی تو ان کتاب واہج کے بعد بھی توقع کس کی ہوتی ہے کہ وہی اتر جائے گی کہ کیا ہے اس کے اندر دن نہیں ہے رات ہی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے دیکھو کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ آپ کے ساتھ بو گز رکھا ہے تیرے حسین چہرے کی قسم اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم ایسے محبوبوں کے ساتھ بھی بوگز رکھا جاتا ہے ایسے محبوبوں کے ساتھ بوز نہیں رکھا جاتا او مانا سمجھ آئے گیا اب یہی ہے قسم ہے زحا کی اور رات کی جب چھا جائے نہ تو چھوڑا تو اس کو تیرے رب نے تسلی لکھی نا جواب کے سن اور نہ ناراض ہوا دوسرا مانا نہ بوز رکھا ولل آخرت خیر اللہ کا من عام طور پہ مانا یہ کیا جاتا ہے کہ آخرت بہتر ہے کیسے دنیا سے میں یہ مانا کرتا ہوں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 پہلی گھڑی سے یہ من عالیشان ہے والا صاف کرب بکرزہ البتہ ان قریب دے گا تجھ کو رب تیرا پس راضی ہو جائے گا اللہ تعالی تجھ کو اتنا دے گا کہ تو کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا وہ کیسے جی راضی ہو جائے گا آپ حدیث سنو ان علی راضی اللہ تعالی انہوں ان رسول اللہ صلی اللہ سرم کالا اشول امتی کیا کے دن میں اپنی امت کی کیا کروں گا سفارش کروں گا حتہ جناد یا ربی اتنے تھا کہ میرا رب کیا کرے گا ندا کرے گا مجھ کو محمد اے محمد اب تو, تو راضی ہو گیا ہاں اپنی امت کو چھڑا کے میں کہوں گا اے رب رضی تو اے میرے پروردگار میں راضی ہو چکا ہوں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 فی نام وزو اے محبوب خدا سورت زحا کے اندر اللہ تعالی نے تیری رضا کا ذکر کیا ہے کہ تم میرا محبوب سفارش کرے گا اپنی امتوں کی اور تجھ کو میں کیا کر دوں گا راضی کر کے رہوں گا تو ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت للعالمین سے اور تیری صفات شفیع اور مزنبین سے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 جب اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے تو فحاشہ کا ان طرزہ وقنا معلضہ ہمیں عذاب میں گرفتار ہو کے آپ نہیں برداشت کریں گے والا یوتی کا رب کا فترزہ یجید کا یتیمن فآوا انعامات ثلاثہ حضرت پہ تین انعامات جو اللہ نے کیے ان کا ذکر ہے انعامات ثلاثہ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 اور پایا تجھ کو متلاشی راہ زالن کا معنی متلاشی راہ بھائی زالن کا معنی ہر جگہ گمراہ نہیں کیا جاتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا ان نقل کی کل کدی وہ ہی تھی یا محبت تھی کس کی تو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر تھے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 آپ نے تجارت کی اللہ نے بہت مال دیا نفع دیا پھر اس عورت نے دیکھا کہ آپ امین ہیں شریف ہیں نکاح کر لیا نہیں مالک بن گیا پس نہیں کیا یہ کتنی تھے جی انامات تین اب اس کے اوپر احکام سلاسہ ہے پہلے انامات سلاسہ تھے اب احکام سلاسہ تین احکام ہیں جو متفرے ہیں انامات سلاثہ تھے ابھی تین احکام متفرے پر انعام آتے چلا پہلا انعام کیا تھا جی بتائیے کیا تھا علام جدید کا یتیمن جب آپ یتیم تھے تو لہذا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یتیموں پہ کار نک آپ نے چونکہ یتیمی کے حالت کے اندر پرورش پائی لہذا آپ یتیموں کو نہ دبائیں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 WW